بسم اللہ رحمان صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح الرواء ورث و بل بات این صنرا شاہ باقی تمام سامعین خارہ نگرامی برادران سب کو شمس واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوہ شریف میں سے درخت نمبر تین سو بائیس تین سو بائیس ابلی تیس ہاں جی آپ لوگ مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے سلسلہ باس دورات دعوت شریف میں سے دعائیں صبحیہ میں ہیں جو کہ تاج صبح کی نماز سے فرد نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے تحجت کے بعد پڑھی جاتی ہے تو مجموعی دور شروع ثابت تین سو بائیس اور دعائیں صبحیہ کا درس نمبر تیس ہے تیسواں اندرس ہے اس میں ہمارا جو ہے دعا صبح کا پیراگراف نمبر چار چل رہا ہے ہاں جی چوتھا پیراگراف یعنی چوتھا علامہ یہ دعا جو ہے اس دعا کی توضیح چل رہے اللہم انی اس انجل بکا ان قصر اللہ انی ال ظلم کا حاجتی وََ قسران و رائی غازان عامل وفد کرت اللہ رحمتی کا یہاں تک جو ہے کل تک آکو ہوا تھا یا پھر آج اس کے بعد جو ہے آگے واس یا قاضی العمور یا شافی صدوری کما جیرن من البحوری انت جیراً من عذاب شعری ومن دعوت صبوری ومن فنت القبور یہ مبارک دعا میں بہت سے چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ مانگا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کیا ہے تو آج جو ہے اس چوتھا چوتھے پیراگراف میں سے جو ہے آج کے دس نمبر تین سو بائیس اولتیس میں اس یہ دو پیراگراف ان شاء اللہ دیکھتے ہیں آگے واسعلوقیہ قاضی العمور یا شافیہ صدور ہاں جی ان دو جو ہے دعا کلمات کے دعا نمبر چار جو ہیں یہ واسعلو کا یا قاضی المور ہاں واؤ اور کے معنی میں اسلوکا یعنی سعال سے ہے سعل یسلو سے کا الگ ضمیر ہے تو کے معنی میں ہاں جی یعنی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسل یعنی اور میں اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے تیرے اے اللہ میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں واس میں تجھ سے مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں یہ سارے معنی ہیں واس الکا کا ہاں جی؟ اور یاح کو حرف نظا بولتے ہیں پکارنے کے لسما الطیٰ اللہ عرمن اللہ خمدعا کے مقبر پکارتے ہیں شرف نتا بولتے ہیں ہاں جی اے کے معنیٰ میں آتا ہے وا سالکا ہاں جی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں یا قاضی الحمور اے قاضی الامور قاضی جو ہے اس فعال کے گا ہے تھوڑا سا طلبا بھی اس وجہ سے میں یہ تھوڑا سا عربی شرفناؤ کی مختصر توجہ دیتا ہوں تاکہ طلباء کو بھی فائدہ ہو پھیل قضا یقی قضا ان سے ہیں یہ قاضی اس کے استفائل کام انجام دینے کے معنی میں پورا کرنا کام انجام دینا تو اس کا لوگی معنیٰ یہ ہے تو قاضی جو اسے استفائل ہوگا تو معنی ہو جائے گا قاضی معنی پورا کرنے والا انجام دینے والا یہ معنی بن جائے گا یا قاضی یعنی اے پورا کرنے والا انجام دینے والا امور جو ہے العمور امر کی جمع ہے اس کے معنیٰ اختیار امور ایک مانے کیا ہے مسئلہ معاملہ اور جو ہے اس کے علاوہ مسلق کا معنی بھی کیا ہے ہاں جی مسلق کا معنی بھی کیا ہے یہاں دعا میں جو ہے مسئلہ و معاملہ کا معنیٰ زیادہ مناسب ہے مسئلہ معاملہ کا معنی تو یا قاضی الامور امور یعنی اے میرے تمام امور کاموں کو معاملہ یعنی کام کام اس معامل کاموں کے معنی میں آتا ہے تو یہاں میں مسئلہ و معاملہ اور یہ کام جدید دام وسل جدید نام لغت میں یہی معنی کیا اس کا کہ اغدیح مسئلہ معاملہ مسئلہ وغیرہ کا معنی کیا تو ترجمہ جو ہے اسی بات کا جو ہے یوں معنیٰ بن جائے گا اے اللہ ہاں جی واسل قیا یعنی اے اللہ میں تجھ سے درخواست گزار ہوں سوال کرتا ہوں طلب کرتا ہوں ہاں جی طلب کیا کہتے ہیں اے قاضل امور یعنی اے معاملات کو سدھارنے والے امور یعنی معاملات تو اس کے جمع معاملات ہاں تو اے معاملات کو سدھارنے والے اے کاموں میں انجام دینے اے کاموں اے کاموں کو انجام دینے والے ہاں جی کاموں کو انجام دینے والے مون اللہ سکون ملکوں خان ہاں جی یعنی اے کاموں کو پورا کرنے والے علامہ بشیر محمود یہ تجمہ لکھا ہے اے کاموں کو پورا کرنے والے یا قاض امور ہاں جی اور شید خورشید نے یہ ترجمہ کیا ہے پہ امور کو پودا کرنے والے انہوں نے امور کو امور رکھا ہے ہاں جی تو میں نے جو ہے علامہ رحرم نے بھی کام کمانے کیا ہے معاملہ کے معنی کیا ہے اور آغا خوشی نے امور کو امور ہی رکھا اس کا تجمہ نہیں کیا اردو میں بھی البتہ امور کا لبس استعمال ہے ہاں جی اور میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو چونکہ معاملہ کے تو تو معاملات کو سدھارنے والے ہاں جی انسان کے زندگی کے معاملات ہیں ہماری زندگی کے سارے کام جو معاملات ہی پر مشتمل ہے تو اے معاملات کو سدانے والے اے کاموں کو انجام دینے والے اس معنی میں ترجمہ یہ بن جائے گا اور یہ تینوں تجمہ صحیح ہیں ہاں جی ہر ایک جو ہے اسے ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یا قاضی الامور کہہ کر, کر پکا رہے ہیں تو یقیناً جو ہے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں نا اے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا اے کاموں کو س... معاملات کو سدھانے والا ہاں اے کاموں کو پورا کرنے والا اے امور کو پورا کرنے والا کاجل امور تو ان سب میں اللہ کو جو ہے یہی کہہ کے پکارے ہیں اے بندوں کے کاموں کو پورا کرنے والا اے بندوں کے معاملات کاموں کو سدھارنے والا ہاں جی تو یقیناً جو ہے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا اور تمام معاملات کو بندوں کے سدھانے والا اور تمام امور کو ہاں جی پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے جو ہے لہذا اسی ذات پاک کو پکار رہیں اور اس کو یا قاض الامور کے کر اس پاک ذات کو رہے ہاں اس کو پکار کی پھر آگے جو ہے دعاوی مان رہے اور چیزیں مانیں یا قاضی امور مر پانچ اس میں یا شافیت صدور ہے اللہ کو پھر قاض الامور کے کر اے کاموں کو سدانے والے اے معاملات کو سدانے والے یا کاموں کو پورا کرنے والا کہ اللہ کو پکارنے کے بعد پھر آگے دوبارہ پانچویں دونوں فرماتے ہیں یا شافی یا صدور تو اس کے معنی ہے کہ یا یعنی اے, اے حرف ذاع کے معنی میں شافی اسمفال کے سگا ہے حوال ہاں میں ذکر یعنی شافی شفاہو ہو من المرث ہے شفا یش فی شفان کے معنی تندرستی عطا کرنا اچھا کرنا کسی کو ہاں جی اس معنی میں تو یہاں شافی کو معنی کیا بن جائے گا یا شافیہ صدور یعنی شفا دینے والا تندرستی عطا کرنے والا اچھا کرنے والا کسی بھی چیز کو معاملات کو ہاں جی تو یا شافۂ صدور یعنی شفا دینے والے صدور جو ہے جم ہے اس کا محرط صدر ہے صدر کے معنی لغت میں سینہ اور دل کا معنی کیا ہے ہاں جی سینہ اور دل کا معنی تو یہاں دل کا معنی زیادہ مناسب ہے یا شافۂ صدور ہیں جی یعنی یہاں دل کا مانا جاتا ہے اے دلوں کو شفا دینے والے اللہ کو بگا رہے ہیں اور کہہ اے دلوں کو شفا دینے والے یعنی اے دلوں کو تندرستی عطا کرنے والے اللہ کو ان آسمات سے بگا رہیں ہیں جی یعنی اے بندوں کے معاملات کو سجانے والے اے کاموں کو پورا کرنے والے ہیں جی یعنی اور جو ہے پھر یا شافِ صدور یعنی اے دلوں کو شفا دینے والے اے دلوں کو تندرستی عطا کرنے والے ہاں جی یوں کہہ کے اللہ کو بغار ہیں کیوں چونکہ جو ہے دل کے امراض ہاں جی دل کے امراض معنوی اور خطرناک ہوتے ہیں انسان کے دل کے امراض معنوی ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں جیسے کفر شرک نفاق حسد بغض کینہ وغیرہ یہ سب دل کے امراض ہیں دل کے معنوی امراض ہیں روحانی امراض ہیں اس لیے اللہ تعالی نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا چاہتے ہوئے یا شافیہ المراض کہہ کر دل کے لیے اللہ سے شفا معلا ہے ہاں جی یا شافیہ صدور کہہ کے جو ہے یا شافی نے شفا دینے والے یعنی امراض کو بیماریوں کو دل کو شفا دینے والے یعنی دل میں موجود بیماریوں کو شفا دینے والے ہاں جی اب دل کے بیماریاں کیا ہیں یہی ساری چیزیں ہیں کفر ہے شرک ہے نفاق ہے حسد ہے بغذ ہے کینہ ہے نفرت ہے عداوت ہے ہاں جی اور اسی طرح کتنی اور بیماریاں جو انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں گناہوں کا ارادہ یہ سب دل سے مربوط ہے تو یہاں پر جو ہے صلی اللہ تعالیٰ کو ہاں جی اللہ تعالیٰ سے اس دل کی شفا چاہتے ہوئے یا شافیہ امراض یعنی یا شافیہ صدور کہہ کر ہاں جی یا شافیہ صدور کہہ کر جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو کہہ کر دل کے لیے اللہ سے شفا مانگا اس میں یا شافیہ صدور کہہ کر دل کے لیے شفا مانگا ہاں جی جاہری جسم کے لیے تو ڈاکٹر اور حکیم بھی کچھ نہ کچھ دوائی کر سکتے ہیں لیکن یہ دل کی جو بیماریاں ہیں کفر ہے شرک ہے گمراہی ہے زلالت ہے حسد ہے بوت ہے کینہ ہے تکمبر ہیں ہاں جی نفرتیں ہیں یہ ساری جو بیماریاں اور کتنے اور سنگڑ ہیں ان سب کو ان سب سے دل کو صاف کرنے والا دل کو تندرستی بسنے والا دل کو نورانیت بسنے والا دل کو صفہ اور جلا باسنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے وہی ذات کے لطف قلم اور انسان بر ہو جائے ہاں جی تو پھر انسان کے دل پاک ہو سکتا ہے صاف ہو سکتا ہے نوریوں نوروں نورانیت پیدا کر سکتا ہے اور پھر تجلیاتی الٰی آسما اور صفات الہی کی تجلی گاہ بن سکتے ہیں انوار الہی کے لیے تجلی گاہ بن سکتے ہیں اس لیے اللہ خود کو پکارا یا شافی صدور یعنی دلوں کے بیماریوں کو بیماروں کو شفا دینے والے آگے اسی دعا کے بعد جو ہے اس کے بعد والے پیرگراف دعا نمبر چھ ہے اسی دعا کا چھٹے چوتھے پیرگراف کا کما تجی رن من البہور ہاں جی کما تجی من البہور ان تجی من عذاب صائر فرماتے ہیں کما کے معنی چنانچی جیسا کہ ہاں جی تجیرانی نی نون اس نون کو نون وقاعہ بولتے ہیں یا کہ معنی یہ کہ معنی مجھے کے معنی میں تجیر و کے معنی جو ہے فعل مزارِ معروف اسباب افعال سے غوال مل حاضر ہے اس کے معنی مادے جور سے جی ماور سے اس کا اصل لفظ جو ہے اس سے یا میں آئے اجارا یو و سے اس کے معنی مدد کرنا تجیر کی مدد کرنا نجات دلانا پناہ دینا یہ سارے تینوں معنی یہاں پر اس لغت کی کتابوں میں کیا ہے قام حصل جیل نام لغت میں یہاں دعا میں تینوں معنیٰ درس یعنی کما تو جیرانی جس طرح تو ہاں جی ہماری مدد فرماتا ہے چنا جی تو ہماری مدد فرماتا ہے چنا جی تو ہمیں جی نجات دلاتا ہے چنا جی تو ہمیں پناہ دیتا ہے یہ سارے معنی صحیح پھر مین البور میں مین کے معنی سہ ہیں آز کے معنی بہور جو ہے بحیرہ یا بہارو باہرن سے مفحوت ہونا حیران ہونا ہاں جی بہار یا بہارو بحرن کے معنی ڈر سے حیران ہوا ڈر سے حیران و مفحت ہونا الباہیر المفوط مات و مفوت پریشان حال اس معنی میں ہاں جی پریشان حال کے معنی میں تو اسی طرح جو ہے باہرہ یا باہرن کے پانی لکھا ہے سخت پیاس کی وجہ سے پانی سے سیراب نہ ہو پیتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے اور صفات باہر یعنی ہاں جی اس کا باہرن اس کا صفات جو ہے کہتے ہیں باہرن آتا ہے صفات ہاں جی صفحت مشبہ آتا ہے پیاس ہے کے مانا دیتا ہے لیکن یہاں ان لوگی معنی کی روشنی میں یہاں بہور جو آئے ہیں یا کماتو جر جی یعنی منل بہور آیا اس میں بہت سے مراد ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی پریشانی حیرانی خوف و ڈر ہاں جی خوف و ڈر اور غم اندوخ مراد ہے کماتون اللہ جس طرح تو جو ہے چنانچہ تو مجھے نجات دلاتا ہے تو مجھے پناہ دیتا ہے میری مدد کرتا ہے من البہور یعنی مجھے پناہ دیتا ہے مجھے نجات دیتا ہے من البہور یعنی ہر قسم کی پریشانی سے ہر طرح کی پریشانی اور حیرانی سے ہر طرف کی خوف و ڈر سے اور ہر طرح کی غم و اندو سے یہ معنیٰ بن جائے گا یہ ترجمہ جو یہ وہ ہے اے اللہ اللہ مشورم ہے نا لہذا چنانچہ تو نے یعنی جیسا کہ تو نے مجھے ہر حیرانی ڈر اور غم و اندوح سے نجات دلاتی رہتی ہیں۔ چنانچیتو ہاں جی چنانچی تو جو ہے جو مجھے ہر حیوانی ڈر اور غم آندوں سے نجات دلاتی رہتی ہے اس کا تجمہ ہو جائے گا چونکہ تو یہ کام ہمارے ساتھ کرتا رہتا لہٰذا اب میرے ساتھ یہ اس پریشانی سے یعنی دنیا میں اللہ تو مجھے ہر ان کی پریشانی سے نجات دلاتا رہتا ہے لہٰذا اب قیامت کے وہ سب سے مشکل ایک پریشانی اس سے مجھے نجات دلائے اور اس کے ساتواں دام عذاب ہاں جی ان یعنی یہ کہ ان ایسا ہی ان کے معنی ایسا ہی اس طرح کی معنی میں یہ کہ تو مجھے نجات دے دے ان یعنی یہ کہ تو مجات دے دیں نجے نجات عطا کریں کسی سے عذاب شاعر عذاب یعنی تکلیف سزا میں لکھیں عذاب کی یعنی سزا کے معنی میں شاعر مادو شعر یس وس أَسْ عرب اسرس آگ سلگانا آگ روشن کرنا جلانا اور اسععر انار آگ آگ جو ہے آگ کی لپیٹ ہے جی میں نے آگ کی لپیٹ یہ معنی کیا تو یہاں جو الصعران مراد یہاں السہ نام مراد یہاں جہنم ہے جہنم کے آگ سے مراد ہے تو اللہ جس طرح کمات من البہور تو دنیا میں مجھے ہر قسم کی پریشانی اور مصائب سے تم مجھے نجات دلاتے رہے ہے اللہ لہٰذا مجھے سے بھی ایک مشکل پریشانی سے مجھے نجات دلائیں اور یہ انتجی رہی ہے کہ تم مجھے نجات دلائیں تو مجھے پناہ دے, دے من عذاب السعیر آگ کے عذاب سے آگ کی تکلیف سے آگ کی سزا سے آگ کی لپیٹ سے جہنم کی آگ کی یوں معنی بن جائے گا تو تجمہ یوں بن جائے گا اے اللہ ایسے ہی میری درخواست ہے کہ تم مجھے آگ یعنی جہنم کے عذاب عذاب کے, معنی کے تغلیف کے تکلیف و سزا جہنم کی تکلیف و سزا سے نجات عطا فرما یعنی مجھے بچا لے مجھے جو ہے ہاں جی دوزہ کے عذاب سے مجھے نجات دلا دے یہ سارے معنی اس دعا کا صحیح تو آج کے دس میں جو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور دعاؤں کی صحیح معنی وقم کو سمجھ کرنا اللہ سے سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ داس دعا دعاؤں دیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچ مچ ہمیں ہمارے دنیا مشکلات میں بھی ہمارے اللہ تعالی رہنمائی فرمائے اور نجات دلائے پناہ دے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دلائے آمین رب العملہ